من بسم اللہ الرحمن الرحیم نون ونا 29 پارے سورہ قلم کے یہ پہلے رقوع ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چونتیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ قلم ہجر سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو بون آیا تین سو کلمات ایک ہزار دو سو چھپن حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلے رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ جنہوں نے مختلف مواقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے تھے کہ کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے کبھی یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سارے سرداروں کے سرداری ختم کر کے خود یہاں کا بادشاہ بن جائیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ان پسندیدہ قسم کے پروپگنڈوں کا جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جو دشمنی رکھ رہے ہیں اس کی بنیادی سبب پرانی مجید کی نزوئی ہے ورنہ اس سے پہلے پورے معاشرے میں آپ کی جانت داری امانت داری اور حسنِ اخلاق ان لوگوں میں ضرور مسل تھی لیکن جب اللہ کے قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی مول لی اور آپ کو ہر طرح سے اذیتوں کے دینے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے تہمتے اور الزامات لگا دیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں اس شخص کا نام لیے بغیر جو مخالفین میں سے ایک نمایا شخص کا کردار پیش کر رہا تھا جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیز اخلاق بھی سب کے سامنے تھے اور, اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کے مخالفت میں مکہ کے جو سردار پیش پیش ہیں ان میں کس سیرت اور کردار کے لوگ شامل ہے اور ساتھ ہی پھر اس رکو میں ایک باغ والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ آیت نمبر سترہ سے لے کر چونتیس تک کے مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں نہایت رحم کرنے والا ہے نون نروف مقدعات میں سے ہیں جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے والقلم قسم ہے قلم کے وما یسرون اور جو کچھ وہ لکھتا ہے اس قلم سے مراد وہ قلم ہیں جو کاتبین وہیں قرآن مجید کے لکھتے وقت استعمال ملاتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس لکھنے والے قلم کی قسم اٹھائی کہ ما نئے متبک نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے بے مجنون دیوانہ کالا اجرم اور بے شک آپ کے لیے بدلہ ہے غیر ممنون بے انتہا یعنی آپ غمگین نہ ہو ان کے دیوانہ کہنے سے آپ کا اجر بڑھتا ہے اور غیر محدود فیض آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بنی نو انسان کو پہنچائے گا جو آپ کے لیے بے انتہا اجر اور ثواب کو یقینی بنائے گا اللہ تبارک وطالعہ کے ارشاد ہے کہ وہ ان نقل اعلیٰ عظیم اور بے شک آپ تو پیدا ہوئے ہیں بہت بڑے عظیم اخلاق پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعلی اخلاق اور ملاقات پر آپ کو پیدا فرمایا کیا دیوانوں میں ان اخلاق اور ملاقات کا تصور کیا جا سکتا ہے ایک دیوانے کے اقوال اور افعال میں قطع نظم اور ترتیب نہیں ہوتی نہ اس کا کلام اس کے کاموں پر منطبق ہوتا ہے برخلاف اس کے کہ آپ کے زبان قرآن ہے اور آپ کے اعمال اور اخلاق قرآن کے خاموش تفسیر قرآن جس نیکی جس خوبی اور بلائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ آپ صلی اللہ و کی فطرت میں موجود اور جس بدی سے روکتا ہے آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبان خود سے بیزار ہے اور دور ہے پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور تربیت ایسے واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت اور کوئی چیز حد تناسب اور اعتدال سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ پائی آپ کا حسن اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ جاہلوں اور کمینوں کے تان و تشنی پر کام کرے جس شخص کا اخلاق اس قدر عظیم اور اتنا بلند ہو بھلا وہ کسی مجنون کے مجنون کہہ دینے پر کیا ان کے طرف توجہ کرے گا آپ دیوانہ کہنے والوں کہ نئے خواہی اور درمندی میں اپنے آپ کو بھلائے ڈالتے تھے جس کی بدولت فلاں اللہ کا برف کا خطاب سننے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے یہ آپ کے اخلاق بالا اور اخلاق عظیمہ کے ایک نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے احساس فرمایا کہ خلق القرآن کے قرآن آپ کا اخلاق تھا یہ جی حدیث مسند احمد اور مسلم اور ابو داود میں ہے تبارک و تعالیٰ کا ارشان ہے فسطروسر ابو بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے بے عکوم کہ کون تم میں سے فطروں میں مبتلا ہونے والا ہے ان نربر کا ہوا عالم بنزلہ ہی بے شکر ارب وہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو بہ ہوا ہے گمراہ ہو چکا ہے اس کے راستے سے وہ ہوا عالم بل اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے فلاح و تہمکین سو آپ اطاعت نہ کیجئے والوں کا ودو وہ چاہتے ہیں لو کہ آپ کسی وجہ سے ڈھیلے پڑ جائیں دہنوں ان کا سو بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے یعنی کفار چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف کے بیان کرنے میں مداحمت سے کام لیں کمزوری سے کام لیں نرمی سے کام لیں اللہ کو فرماتا ہے غلط ہوتے اور نہیے کل مہین ہر ایک بہت زیادہ اسم کانے والے اور بے قدر شخصیت کے حماز حماز جو تانا دینے والا مشاً بینمیم جو چگلی کا تا ہے ہے منا اخر لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے معتدن اسیم گناہ حد سے بڑھنے والا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جفاکار ہے زمین اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے عیوب میں سے یہ ہے کہ یہ بے اصل ہے کلام عرب میں یہ لفظ وناح کے لیے بولا جاتا ہے جو دراصل ایک خاندان کا فرد نہ ہو بلکہ ایک خاندان میں شامل ہو گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشعال ہے کہ ایسے شخص کا اتعاط نہ کیجئے اور یہ اپنے آپ کو اس دنیا دو بڑا کہتا ہے ان کان زا مالن کہ یہ ہو گیا ہے مال والا و بنین اور بیٹوں والا اذا تتل علیہ آیاتنا جب سنائے جاتے ہیں اس کو ہمارے آیاتیں آلہ تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین کہ یہ قصی اور کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے سنسی مہو سو ہم داغ لگا دیں گے الخرطون اس کے سون پر یعنی ہم اس کے منہ کو داغ دیں گے تو طویت میں آتا ہے کہ یہ سردار بلی ابن میں مغلی اور اس شخص میں یہ سارے اوساف جماتے اور ناک پر داغ دینے سے مراد اس کے رسوائی اور روسیائی ہی ہے کہ شاید دنیا میں حصے طور پر بھی کوئی داغ اس کے منہ پر پڑا ہو یا آخرت میں پڑے جائے ان بلو نہ بے شک ہم نے ان کو جانچا کما بلو نہ اسحابل جنتیں جس طرح کے ہم نے امتحان میں ڈالا تھا باغ والوں کو اس اقسام جب انہوں نے قسم کا یسر منا مصبحین کی وہ اس باغ کا پھل توڑیں گے صبح سویرے روایت میں آتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا نیک تھا ایک باغ کا مالک جب اس کے باغ کا پھل پک جاتا تو وہ اپنے اس باغ کے پیداوار کے تین حصے بنا لیتے تھے ایک اپنے لیے اور ایک باغ میں دوبارہ خرچ اور اخراجات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور ایک حصہ راہ خدا میں مستحقین و ضرور من کو دیا کرتا تھا جب وہ فوت ہوا تو پیچھے اس کی جو اولاد ہوئی ان میں سے دو وہ تھے کہ جو نہ فرمان تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوار بڑی بڑے بھولے تھے کہ وہ اپنے محنت کی کمائی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن سے کسی بلائی کا بدلے میں توقع نہیں ہے فقیر اور مسکین اور محتاج سے بندہ کس چیز کی توقع رکھ سکتا ہے سوائے دعاؤں کی ان لوگوں نے کہا کہ اب کے بعد جب پل پک جائیں گے تو ہم صبح سویرے جا کر کے ان پلوں کو توڑیں گے تاکہ کسی غریب اور مسکین کو کان و کان خبر نہ ہو ان میں سے جو درمیانہ تیسرا تھا اس نے کہا کہ بھائی تم انشاء اللہ کا ہو اور اپنے اس بدی رادے سے باز آ جاؤ اور جو था کا طریقہ تھا اس پہ چلو لیکن چونکہ باقی دھوتے لہذا اس اکیلے کو ان کے سامنے اپنے موقف سے دستبردار ہونا پڑا تو یہ لوگ آپس میں انہوں نے کس نکالی کہ صبح سویرے ہم اس باغ کے پل توڑنے کے لیے جائیں گے اور انہوں نے انشاءاللہ شاء اللہ بنا کہا فتح پھر پھر ایک پھر جانے والا رب کی طرف سے سریم پھر صبح تک ہو رہا جیسے چھوٹ چکا فتح دو ابھی ایک طرف باغ کے حالات یہ ہو گئی اور دوسری طرف فتح دو مستحقین انہوں نے صبح سویرے سویرے ایک دوسروں کی آواز ایک دوسروں کو آوازیں دی کہ بے تم سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو اس کھیت کا پھل توڑنا ہے ہم تقوصے یتخافتون اور وہ آپس میں چپکی چپکے باتیں کر رہے تھے کہ بے لوگوں کو ہمارے باغ کے طرف جانے کے بارے میں علم ہی نہ ہو جائے اس لیے اللہ علیکم مسکین کہ آج کے دن اندر نہ آنے پائے تم نے سے کوئی بھی مختاج غد اعلیٰ ہر دن قادرین اور سویرے چلے پکتے ہوئے اس باغ کے پھلوں کے توڑنے پہ قدرت رکھتے ہوئے پلم مارا اوا بس جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا کالوتون نے کہا اندانوال بے شک کم تو راستہ بھول گئے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رات و رات ہمارے اس باغ کا حشر مشر ہو گیا ہے اس لیے جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے اندھیرے میں لیکن جب غور کیا دائیں بائیں تو فوراً چکننے ہو گئے اور کہنے لگے بل کہ ہماری قسمت ہم تو محروم ہو گئے قال تو کہا ان میں سے درمیانے, درمیانے والے نے الم اک الکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تو ہون کہ کیوں تم اللہ کے نہیں بولتے ہو کالو کہا انہوں نے سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب ان ظالمین بے شک ہم ہی قصور تھے اکبر اب اللہ بازی طلب پھر وہ منہ کر کے ایک دوسروں کو ملامت کرنے لگے پالو کہا انہوں نے یا بھائی لنا ہے خرابی ہمارے لیے انا کننا تعوین بے ہم ہی تے خط سے بڑھنے والے اصا ربنا شاید کہ ہمارا رب خیر یہ کہ وہ بدلے میں دے ہمیں اس باغ سے بہتر ربنا بے شک ہم اپنے رب سے ہی اور رکھتے ہیں جزالک العذاب ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب تو اس مثال میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالی کے تیار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے اگر ان کی موجودگی سے اللہ کے حکم کے مطابق فائدہ نہیں اٹھایا کہ ان کے امان کو دیکھ کر اس طرح کے امان کرنے لگ جاؤ تو جب یہ کل کو نہیں رہیں گے اور یا تم یوں نافرمان ہی زندگی گزارو گے تو پھر نافرمانی کے انجام کو جب دیکھو گے تو ان باغوانوں کے طرح ہاتھ منتے رہ جاؤ گے ایسا ہوتا ہے ہمارا عذاب والاذابر اکبر اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر لو کام کاش کے ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی اگر وہ موقع پہ سمجھ لیتے تو اللہ تبارک وطالعہ تو چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندی دنیا میں اللہ کے نعمتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید رہے لیکن یہ بھرپور طریقے سے حقیقی خوشحالیوں کا حصول تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ان خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو مد نظر رکھا جائے اور جب اللہ کے نظر کو اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تو پھر پہلے وہ خوشحالی ملتی نہیں اور اگر حاصل ہو بھی جائے تو وہ عارضی مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آخر الداوان پار سر قلم کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چونتیس سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر ترپن تک کے آیتوں کے مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک تعالی ایک غلطیمی کا تذکرہ فرماتا ہے جو مکہ کے نافرمانوں کے ذہنوں اور زبانوں پر بالخصوص اور عام منکرین اور کفار کے ذہنوں میں بالعموم پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم کو یہ جو نعمتیں دنیا میں مل رہی ہے یہ اللہ کے ہاں ہمارے مقبول ہونے اور ہمارے اس طرز عمل کی پسندیدگی کی علامت ہے اور تم جس بدحال میں متعلق ہو یہ اس بات کے دلیل ہے نزدیک ناپسندیدہ ہو لہذا اگر کوئی آفرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور اللہ کے ناراضگی تم ہی پہ مسلط رہے گی اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے یہاں اللہ کو دے کے آزماتا ہے. سے لے کے آزماتا آزماتا ہے ہے سے لے جس کو بھی یہ اس کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں اور جس کے پاس نہیں ہے یہ اس کے اللہ کے یہاں مردود ہونے کی نشانی نہیں ہے یہ وقتی اسباب ہے جو جانچنے کے ذریعہ ہے بندوں کے لیے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو امتحان کا سامان ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے یہ کہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ اسی حال پہ رکھے گا اور کبھی تم اس خوشحالی سے بدحالی کے شکار نہیں کر دیے جاؤ گے کون ہے تم میں سے جو اس بات کا اقرار کرتا ہو اور اقرار کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذمہ دار بنتا ہو کہ ہاں ہم ہمیشہ رہیں گے اور پھر اس کے پاس اپنے اس ہمیشہ کے خوشحالی کے کوئی دلیل بھی ہو جناچی شریب ہے انمتقین یقینا مطین کے لیے آئندہ رب ہیم ان کے رب کے ہاں جنات نائن نعمتوں والے باغ ہیں یعنی کہ یہ کہنا کہ دنیا کی خوشحالی کی طرح آخرت میں بھی خوشحالی ہمارے ہی حصے میں آئے گی اللہ فرماتا ہے یہ انتخیال ہے افنا جا مسلم ہم کر دیں گے فرماورداروں کو مجرموں کی طرح مالکم کیا ہوا تمہیں یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ایک مجرم کو اور ایک فرماوردار کو برابر کر دیا اللہ ان سے پوچھتا ہے امل کم کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فی ہی تدرسون جس میں تم پڑھ لیتے ہو کہ اس کتاب کے حوالے سے تم نے اپنے بارے میں یہ پڑھ رکھا ہو کہ بھئی اللہ تمہیں دنیا میں جس طرح خوشحالی کے اسباب دے رہے ہیں آخرت میں بھی تمہیں ہی دے گا اور یہ کہ تمہارے پاس یہ جو اسباب راحت ہے یہ اللہ کی مندی کی دلیل ہے اِنَّ لَكُمْ کہ بے شک ہو تمہارے لیے پھر ہی اس کتاب میں لماتحی وہ جس کو تم پسند کرو ام لکم اے مان علینا کیا تم نے ہم سے قسمی لے لی ہے بلائی کے ٹھیک پہنچنے والی ہے وہ قیامت کے دن تک اِنَّ لَكُمْ لَمَا کہ ہو تمہارے لیے وہی جو تم چاہو گے سلام پوچھ لیجیے ان سے کہ کون انسان ان میں سے اس کا ذمہ لیتا ہے ام کہ ان کے پاس کوئی شراکت دار ہے پھلیہ تو اہم پھر چاہیے کہ وہ لے آئے اپنے ان شریکوں کو ان کا مصادقین اگر یہ لوگ سچے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ان شراکت داروں نے ان کی دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا عاد کر رکھا ہو حقیقت یہ ہے کہ یوم جس دن یو شفو کھولی جائے گی ساقن اللہ کے ساکھ میں سے اور وہ بلائے جائیں گے سیدوں کی طرف فلاح پھر وہ سیدھا کرنے کے استطاعت ہی نہیں رکھ سکیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہیں کہ جو متشابہات ہیں سانپ کے عربی زمان میں مانے آتے ہیں پینڈلی کو کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سانپ ظاہر ہو جائے گا روز محشر میں یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روز محشر بندوں کے حساب اور کتاب کے لیے اپنے قدرتوں اور اپنے صفات کے ساتھ تشریف آوریقا. تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ان کی حساب اور کتاب کے لیے جلو افروز ہوں گے اس وقت ان کو حکم دیا جائے گا کہ اللہ کے عظمتوں کو مانتے ہوئے اس کے سامنے سیدھے میں گر جاؤ تو یہ سارے کے سارے کڑے کے کڑے رہ جائیں گے اور یہ سیدھا نہیں کر سکیں گے ندامت اور شرمندگی کے مارے آنکھیں ان کے اوپر کی طرف نہ اٹھ سکے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ان کو اللہ تبارک و وطالع کے سامنے سیدھا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو با اختیار ہونے کے باوجود یہ اپنے اختیار سے کبھی اللہ کے سامنے جوکے نہیں تھے اللہ کا اشار ہے خوشعتن ابصارہم ہوئی ہوں گی ان کے نگاہیں ترحقہم ظلہ اور چائے ہوئے ہوگی ان پر رسوائی وقد کانو اور ترقیم تحقیق تھے یہ یدعونا الیس سجودے کہ یہ بکارے جاتے تھے سجدوں کے طرف انہیں نمازوں کے طرف وہم سالمون اس حال میں کہ یہ اچھے خاصے تھے کہ دنیا میں ان کو اللہ کے ان حکموں کی تگمین کے لیے جب کہا گیا تھا اس وقت یہ اچھے خاصے تندرست تھے اور باختیار با تھے لیکن انہوں نے وہاں کبھی اخلاص سے سجدہ نہ کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ ان سے وہ استعداد سیدھے کی ہی چین لی گئی اب چاہے بھی تو سیدھا نہیں کر سکتے جو ان کے نافرمان ہونے کی نشانی بن کر رہے گئی اللہ فرمات فضرنی بس چھوڑ دیجئے مجھ کو یکذب حاض الحدیث اور جو جُٹنا ہے میرے ان باتوں کو سنستدرجہم اب ہم اہستہ اہستہ ان کو پکڑیں گے من یعلمون جہاں سے ان کو پکا بھی نہیں چلے گا یعنی ان کو عذاب ہونا تو یقینی ہے لیکن عذاب کے توقف سے آپ رنج نہ کیجئے اور ان کا معاملہ ہم چھوڑ دیجئے ہم خود ان سے نمٹ لیں گے اور اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ رخ کی طرف ان کے لے کے چلے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ اپنے حالات پر مگن رہیں گے اور اندر ہی اندر سکھ کے جڑے کستی چلے جائیں گی اللہ تبارک و وطال ہے وہ املی لوم اور میں نے ڈھیل دیا کہ ان کو ان نقیدی متیم بے میرا تدبیر بڑا مضبوط ہے میرا پکڑ بڑا سخت ہے یعنی میری لطیف اور خفیہ تدبیر ایسے پکی ہے جس کو یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے بھلا اس کو توڑ کیا سکیں گے ام تسألہم اجرن کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کچھ بدلا فہم مغرمین تاکہ وہ لوگ اس تاوان کے بوجھ سے مسقلن بوجھل ہو رہے ہیں یعنی ایسے بھی کوئی بات نہیں آپ ان سے اللہ کے دین کے باتوں کی سمجھانے پر کوئی پیسے بھی نہیں لے رہے کہ یہ اس کو تاوان سمجھ کر کے اس سے کمی کترانے لگ گئے ہو اب ہندحم الغ غیبوں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو ہم یہ صبح لکھ لائے ہیں اس کو بس آپ صبر کیجئے لحکم رب کا اپنے رب کے حکموں کے ساتھ ولا صاحب اور نہ ہو جائیے مشری والے کی طرح یعنی حضرت اجنا وہ مخظوم جب پکارا اس نے اور وہ غصے سے بڑا ہوا تھا انہیں قوم کی طرف سے غصے میں برے ہوئے تھے اور جھنجلا کر جلد جلدی میں آزاد کے دعا دل کی پیشگوئی کر بیٹھے اور پھر ان کو بتانے کے بعد وہاں سے نکل گئے کہ اب اللہ ان کا مواوضہ ہی جلدی کر دیں تاکہ یہ لوگ سفید سے مٹ جائیں صلاح تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں بین صلی الصلاۃ کی طرح جلدی سے کام نہ لیجئے لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ اگر نہ سن بانتا اس کو احسان تیرے رب کا لَنُوْ بِذَبِ الْعَرَائِ تو پینکا گیا تھا وہ ایک چھٹی المیدان ہے وہو مضمون اس حال میں کہ وہ ارزم کھا جکا تھا یعنی اگر قوبہ تبو قبولِ توبہ کے بعد اللہ کا مزید فضل و احسان اور دستگیری نہ ہوتی ان کی شامل حال تو وہ اس چھٹی میدان میں رہتے جہاں مچھلی کے پیڑ سے نکل کر کھالے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شر ہے فج تباہ رب ہو نوازا ان کو ان کے رب نے فج من الصالحین کر دیا ان کو کاروں میں سے وہ کا ددین اور اور منکر, منکر تو وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ وہ منکر لئی کبھی <سَارِهِم> کہ وہ پسلا دے تج کو اپنے نگاہوں کے ذریعے لمبا سمے ذکر یہ وہ سنتے ہیں اس قرآن کو وہ اور کہتے ہیں ان بولے مجنون بے شک وہ تو مجنوس ہے حالانکہ جس چیز کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے وما اللہ ذکر اللہ عالمین اور نہیں ہے یہ مگر یہ خیوہان نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے میں نے قرآن میں جنون اور باول تنقید کوئی بات نہیں کہ جس کے وجہ سے تم صاحب قرآن کو مجنون اور قرآن کو مجنونانا کلام کے رہے ہو یہ تو صحیح قرآن کلام ہے وآخر دعوانا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين